مدرو آپ مدروا محمد صلی اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر ہیں ایمان دیا میں اللہ تبار تعالیٰ پرشتوں پر کتابوں پر اصولوں پر آفرت کے دن پر تقدیر پر اور بارہ دلہ ہونے پر ایمان دایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پرچے کے وہ ہے اپنے ناموں اور سفاق کے ساتھ اور قبول کیا میں نے اس کے دلہ حکام کو مان کے خلاف اور دل کی تصدیق کے ساتھ سارے <سؤال> بناؤ سے اور واضح سکتا ہوں کہ میں شاید اور سماج کی کروں گا اور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑوں گا بہت کرتا ہوں میں حضرت محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر ڈاکٹر فضال محمد کے واسطے سے اپنے آپ کو میں داخل کرتا ہوں کپور فرما سماجر بھی اور